نبی اللہ ولی کا وصحاب نور اللہ مدنی چنر کے ناظرین سلا کامیابی کا راستہ میں الحمد للہ ہم حاضر ہیں کل جمعہ کا دن ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نشاد شرما جس نے مجھ پر روزے جمعہ دو سو بار درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گنا معاف ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ کی رضا پانے اور ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں اول تاخر شامل لینے کی مدنی التجا ہے ہم اپنے سلسلے کے آغاز میں اب زکات کے متعلق کے آج کا جو نصاب ہے وہ بیان کرتے ہیں دکھاتے بھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا زکات کا نصاب کیا ہے دس جولائی دو ہزار چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار تین سو روپے دس جولائی دو ہزار چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار تین سو پچہتر روپے دس جائی دو ہزار چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار تین سو پچہتر اب یہ جب سے شاید ہم نے شروع کیا ہے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے چل تھا کا نصاب تقریبا آج فیگر ہوا ہے تو اس کے کی کیا اس سے پلس مائنس ہوتا ہے اور یہ دیگر زکوٰۃ کی جو معلومات ہیں اس کے لیے آپ ہمارے دعوتہ کے نمبر 0300 تھری 012 زیرو ڈبل ٹو زیرو ڈبل پر آپ رابطہ کریں آپ کی انشاءاللہ شاء اللہ ہاتھوں ہاتھ زکوٰۃ وغیرہ کے معاملے میں شرکی رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سے پہلے کہ میں آج کے عنوان کی طرف بڑھوں میں نے عرض کی تھی کہ کل کی جو کالس پینڈنگ ہوں گی انشاءاللہ ہم اس کو بھی لیں گے آئیے پہلے کل کی کچھ پینڈنگ کال لیتے ہیں جو ہمیں بعد میں آئی تھی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے اپنے کاروبار کی جو نا لی تھی میرا کاروبار جو نا ہے نا وہ بند کر لیا کم, تو کم 18 سے کم اٹھارہ سے دوبارہ شروع کر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کو مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا اور دارالفتحل سننا سے رجوع کیا اور غالباً آپ کے سامنے شاید یہ بات کھل گئی ہوگی کہ کاروبار کر رہے تھے وہ درست نہیں تھا کتنی بھلے کی بات ہے کہ ہمیں آج پتا چل گیا کہ ہمارا کاروبار درست نہیں ہے ہماری آمدنی درست نہیں ہے اگر ہمیں قبر میں اتر کر پتہ چلے مرنے کے بعد پتا چلے یا اس حال میں پتا چلے کہ اب ہم چینج نہیں کر سکتے تو کچھ قدر ہمیں نقصان اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بربادی کا سامان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس کے حلال میں اس و برکت عطا فرمائے اور آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاء اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کاروبار کی شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے دوسری کو سنئیے السلام علیکم میرا نام السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یو سے بول رہا ہوں میں ایک سوال کرنا تھا جب یہ جھوٹ کے سلسلے میں آپ کا پروگرام آ رہا ہے ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں تو اگر کسی کے اوپر آپ کے پیسے باقی ہیں اور وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے آپ کو جیسے آپ کا ایک انوائس باقی ہے ایک بل باقی ہے اور وہ بل آپ کو نہیں دے رہا ہے وہ بول رہے کہ میں نے آپ کو دے دیا ہوں یا میرے پاس سے مسپلس ہو گیا ہے یا آپ نے یہ مال مجھے دیا ہی نہیں تھا تو اس پیسے کو لینے کے لیے بعد میں کیا میں جھوٹ بول کے یا بل میں ایسا کر کے لے ہوں کا جواب جھوٹ بولنے کی تو اجازت نہیں ہے مال لینے کی جائز صورتیں بے شمار ہیں پہلے اپنے مال حاصل کرنے کی جو بھی جائز صورتیں ہیں ان جائز صورتوں کو استعمال کیجیے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی جو جائز صورتیں اس کے لیے دیکھیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بہت ساری صورتیں جیسے کہ ابھی اس سے پہلے جو کال آئی اور ہمارے اسلام بھائی نے کہا کہ میں نے شرح رہنمائی لی آپ کو بھی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے پیسے کیسے پھسے ہوئے کس مد میں کس عنوان کے تحت کب سے پھنسے ہوئے اور جس کے بعد پھسے ہوئے اس کی پوزیشن کیا ہے تھوڑی سی اوور آل جو سچویشن ہے وہ مفتی صاحب کے سامنے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی رقم وصول کرنے کا شرعی طور پر بہترین راستہ اللہ کی رحمت سے مفتی صاحب نکال کر دے دیں گے آپ ایک بار مفتی صاحب کے پاس جائیے اس وقت لائیو. لائیو ہوتا نا تو میں بھی آپ سے دو باتیں پوچھتا مجھے دو باتوں کا جواب دے ڈیفینے ریکارڈیڈ کالس جب ہمارے پاس جو آتی ہیں اس میں بعدوں کا ڈیٹیل ہوتی ہے بعدوں کا ڈیٹیل نہیں ہوتی لیکن جب آپ مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں گے تو ڈیٹیل ہوگی اچھا اگر لائیو کال آ بھی جائے دیکھیے ہر بات ہر ڈیٹیل یہ مطلب کہ آن ایئر کی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے میٹھے پیرس میں بھائی کہ بہت ساری باتیں آنیر نہیں ہوتی مثال کے بھی بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگ ہو سکتا ہے ہمارے سمندی چینل بیٹھے ہوں ہر بات ہر ایک کی مطلب کی نہیں ہوتی ہر بات ہر ایک سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جن کا دو کے علاوہ تیسرے تک پہنچنا بھی جائز نہیں ہوتا تو یا پھر مطلب اس طرح کی آنیر بعض باتیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ چل جائے تو گھر میں بھی فتنہ فساد لڑائی ہو قوم میں فتنے فساد ہوتے ہیں لڑائی ہوتی ہے تو یہ مطلب سیدھی سی بات ہے چینل جو بھی ہم چلاتے ہیں ہماری شرعیت شرعی باؤنڈریز شرعی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے کہ کون سی بات آپ کو آن ایئر کرنی ہے لاؤڈلی کرنی ہے کراؤڈلی کرنی ہے عوام طور پر کرنی ہے یہ سب مطلب اس کی پوری پرنسپلس ہیں الحمدللہ ہماری شریعت متحرہ ہمارے اس معاملے میں بھرپور رہنمائی کرتی ہے یہ ضمن بات چلی تو میں ایک مدنی پھول یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح جیسے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خاندان والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بات ہو رہی ہوتی ہے آہ یار وہ تمہاری جو خالہ ہے نا اب وہ خال ہے تو خالہ کی باتیں سب کے سامنے ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ خالہ کی بات صرف اس بچے سے کرنے ہی کی حاجت ہو بچیوں کو بتانے کی حاجت نہ ہو بچے کی ماں کو بتانے کی حاجت نہ ہو نانی کی باتیں ہے نانا کی باتیں دادی کی بات, ہے, دادی کی بات ہے, دادا کی بات ہے. بچوں کی امی کی بات ہے اب اب آپ کی ہی بچوں کی امی کی کوئی بات ہے سوچا کی بات ہے وہ سارے بچوں کو بتانے والی نہ ہو تو یوں مطلب کہ یہ ایک میٹر ہے جو پورا ایک ٹاپک ہے جو آج میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس پر مزید ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کرتا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کی جاتی اب اس کا ایک اصول یہ بنے گا تھوڑا بہت ایک سمجھانے کے لیے کون سی بات کس کے سامنے کتنی اور کب کرنی ہے یہ یہ سیکھنے کی عادت ہیں کون سی بات کس کے سامنے کب کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے ہر بات ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور سب کے سامنے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کا ایک برائی کسی ایک کو بتانا شرعن اس کی اجازت ہوتی ہے لیکن دوسرے کو پتا چلے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی وہ برائی میں مبتلا ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے ہم بلا اجازت شرعی تیسرے فرد تک یہ بات کر کے خود تو برے بن گئے نا ہماری تو برائی ہو گئی یہ ایک مدنی پھول ضمن میرے ذہن میں آیا جو میں نے آپ کو کامیابی کے راستے کے توسط سے عرض کر دیا کہ یہ بھی کامیابی کا راستہ ہی ہے جو میں نے عرض کی ہے. جو ان اصولوں پر کار بند رہے گا انشاءاللہ اس کا گھر امن کا گھیوارا رہے گا وہ خود ڈسپیوٹیڈ نہیں بنے گا اتنا اللہ کی رحمت شامل ڈال رہی تو اس کی آفس اور اس کا کلچر بازوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ بیٹھے ہوئے بس باتیں, باتیں کرتے رہتے ہیں مثال کے تو ایک آفس کا چیمبر ہے اور سیٹ سا بیٹھے ہوئے ہیں ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا ایم ڈی بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی مطلب لوگ اس سے بیٹھے ہوئے ہیں دو چار امرے والے آئے اسٹاف آیا بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس کی اس کے سامنے اس کی برا اس کے سامنے اب یہ چار چلے گئے رہیں گے سر وہ بہت دیر سے وہ باہر وہ چار آدمی انتظار کر رہے تھے ارے یار کیا کروں یار دماغ کھانے کے لیے آ جاتا حالانکہ وہ آپ کا دماغ نہیں کھا رہا تھا کہ آپ ان کا دماغ کھا رہے تھے وہ تو ہم بےچارے ملازم آدمی تھے وہ آگے پیچھے ہوتے تو وہ ان کے لیے نوکری کا مسئلہ تھا وہ تو بےچارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ حال رہ فرمائے بعضوں کا ناجائز ہم تو اس کی بات اس کو اس کی بات اس کو کرتے رہتے ہیں یہ بعض کا گھر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ساتھ ایک بہو کو ایک بات کرے گی دوسری بہو دوسری بات کرے گی لگ بھائی گئی ویسوانی میں وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک بات کرے گا دوسرے بیٹے کو دوسری, بیٹے کو دوسری بات کرے گا ایک بیٹی کو دوسری بات کرے گا دوسری بیٹی کو دوسری بات کرے گا اور اس میں بعض کوئی اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہوتی ایک دوسرے کی کمزوریاں ہوتی ہیں برائیاں ہوتی ہیں تو اس طرح کا جو نیچر لے کر بیٹھتے ہیں یہ عموماً پرابلم آتی ہے تو کون سی بات کس سے کرنی ہے کب کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے اور جو بات کرنی ہے وہ بات کرنے کی شریعت نے اجازت دی یا نہیں دی یہ پانچ مدنی پھولوں کو لیجئے اور بھی اس میں مدنی پھول پلس کی جا سکتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علم آپ کسی سے دس سال کے بعد ملاقات کرتے ہیں بڑے عرصے کے بعد ایک دوست سے ملتے ہیں اور جب اس ملاقات ہوتی ہے آپ کی تو جب آپ اس باتیں سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت میچورڈ ہو چکا ہے بڑا سمجھدار ہو گیا آپ کہتے ہیں تم تو بڑی سمجھداری والی باتیں کر رہے ہو بڑے تجربے کی باتیں کر رہے ہو اور آپ اسے امپریس ہوتے ہیں متاثر ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس اس کے ایکسپیرئنس سے اس کی ڈسکشن سے اس کی جو مطلب جو آپ کے سامنے جو وہ ایک بڑی مطلب میچورٹی کے ساتھ اور بڑے با مطلب بالغانہ انداز میں جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے آپ بڑے مطلب اسے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار بات کر رہا ہے نا اسی طرح آپ کسی اور دوست سے ملتے ہیں دس سال کے بعد وہ وہی ادھر کی ادھر لگا رہا ادھر کی ادھر لگا رہا ہے ہسی مزاق ہلا گلا اور وہ جو ایک عام طور پہ جو چچوڑا انداز ہوتا ہے یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر کی بات وہ فلموں کی بات وہ ڈراموں کی بات وہ کہانیوں کی بات ہیں۔ آپ بھولو کہ یار بدلا نہیں ہے یار جیسا تھا ایسا ہی ہے کیا بات ہے کہ دس سال کے بعد ایک ملا تو وہ چینج ہے دس سال کے بعد دوسرا ملا تو وہ کچھ اور ہی نکلا تو پتہ چلا کہ انسان کی روٹین جو ہے نا وہ اس کے اندر برد باری اور میچورٹی یا بچپنا یا فضول قسم کی چیزیں ہونے کی علامت بنتی ہیں بعض کا وہ اس طرح سے اس کی طبیعتیں بنتی ہیں جو شخص مطالعہ کا سلیکٹڈ اس کا مطالعہ ہوتا ہے سلیکٹڈ اور کام کی چیزیں پڑھتا ہے عمدہ چیزیں پڑھتا ہے اور وہ جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیزیں پڑھتا ہے اپنے آپ کو ایک مصروف اور ایک کام کام والے انداز میں جب اس کو اپنے آپ کو رکھتا ہے اور بڑے سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگوں میں جب اس کی بیٹھک ہوتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی گفتگو کا انداز تبدیل ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گی اور جو ایسے لڑکیوں کے گلیے کچوں کے ساتھ وقت برباد کرتا ہے فلمیں دیکھتے رہتا ہے ڈرامے دیکھتے رہتا ہے کھیل تماشے دیکھتے رہتا ہے لوفر لڑکوں کے ساتھ گُمتا پھرتا رہتا ہے پتنگ بازیوں میں لگا رہتا ہے تاش کی گڈیاں لے کر بیٹھا رہتا ہے اور وہ جناب شترن جو یہ اور ادھر ادھر ہلہ گلّا ہو, ہو ہو کر کے مطلب جو عجیب و وغیرہ ماحول میں رہتا ہے آپ کو بعض اوقات دیکھیے میں ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں کہتا بعض اوقات آپ کو اس کی باتوں میں میچورٹی نہیں ملے گی کی، کیونکہ دماغ کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہے اس کا دماغ فضولیات میں لگا ہوا ہے اس نے کبھی اپنی زندگی کو سیریسلی دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ میری ایک زندگی ہے یہ میری ایک سانسیں ہیں مجھے میری اسی زندگی کے اندر بہت کچھ کرنا ہے ڈیفینیٹلی بہت کچھ کرنا ہے بعض لوگوں کا کوئی اہم نہیں ہوتا گمنا پھرنا موج مستی پیسہ اڑاؤ یہ اوڑاؤ یہ نہیں ہوتا اب دیکھیے ہمارے آقا اعلی حضرت امام میل سنت رحمت اللہ تعالی ٹھیک چودہ سال کی عمر آپ کی نہیں ہوئی تھی اور آپ نے ایک ایسا فتویٰ لکھا جس کی تصدیق آپ کے والد ماجد نے کی چودہ سال کی عمر آپ کی نہیں ہوئی اسی طرح اور دیگر واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں کہ بڑی چھوٹی عمر میں جو ہمانے جس کو چھوٹی عمر کہتے ہیں کہ ابھی چودہ سال کا بچہ ہے پندرہ سال کا بچہ ہے بیس سال کا لڑکا ابھی نوجوان ہے اس کی عمر ہی کیا ہے ارے بہت عمر ہے محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی سترہ سال کی عمر میں انہوں نے باب الاسلام بنا دیا اور بہت سارے واقعات ہیں اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ایک با مقصد زندگی گزارتے ہیں آپ کو ملیں گے وہ ووٹ ایور وہ دینی معاملے میں اپنی پوزیشن لے کر جا رہے ہوں یا دنیاوی معاملے میں اپنی کسی پوزیشن کو لے کر جا رہے ہوں میں ایک مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب بڑے آپ کو سنجیدہ ملیں گے شڈول کے پابند ملیں گے فضولیات سے خود کو بچائیں گے بےکار گفتگو میں وہ آپ کو نہیں ملیں گے ان کے کھانے کے بڑے ٹائم لگے بندے نپے تلے ٹائم ہوں گے ان کے چائے پینے کا ٹائم نپے تلے لگے بندے ہوں گے یہ دعوتوں میں بھی جائیں گے تو بڑے کیلکولیٹر کے ساتھ جائیں گے کہ ایسے ٹائم جائیں گے جب ان کو اندازہ ہو کبھی تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو کھانا مل جائے گا کھانا وغیرہ کھائیں گے کھاتے ہوئے بھی بڑی میچیور باتیں کریں گے اب غور کیا ہوگا کبھی آپ دعوت میں جاتے ہوں گے آج کل جیسے ٹیبل کرسیاں ہوتی ہیں کبھی ٹیبل کرسی پر کوئی سے بیٹھے ہی ہوتے ہیں دعوتوں کے اندر اب ایک شخص بات کر رہا ہوتا ہے نا سارے لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں بڑی وہ ایکسپیرینس یہ نہیں کہ ادھر یوں ہو رہا ہے ادھر یوں ہو رہا ہے یہ ہو گیا میرے کو پتا ہے کہ حکومت کے کیا منصوبے ہیں مجھے پتا کہ یہ کیسے آ ہے یہ نہیں اس ڈسکشن کو میں مطلب کوئی نہیں اہمیت دیتا وہ بڑی مطلب کہ کیلکولیٹ اور کام آنے والی باتیں کرتا ہے جس کو سننے کے بعد جب آپ گھر جائیں تو آپ کی زندگی میں تبدیلی لی اس کی باتیں یہ آپ کو تجربہ ہوگا میں مانتا ہوں سے لوگ کم ہے میں مانتا ایسے لوگ کم ہوں گے مگر ہیں اور یہ مطلب کہ جیسا اگر بیس ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں تو ان میں سے کوئی اکا دکا ٹیبل پہ ایسے لوگ ہوں گے اور بعدوں بعد لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں اور بڑی وہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے مطلب اپنے زندگی کے ایکسپیرئنس شیئر کر رہے ہوتے ہیں بٹ بہت, بہت مفید باتیں دے رہے ہوتے ہیں ان کی نالج ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے انہوں نے اسٹڈی کی ہوتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو فٹ پاتھوں پر گلی کچوں پر بیٹھ کر اور پان کی دکانوں پر یہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر اور ماض اللہ وہاں سے گانے سن کر انہوں نے اپنا وقت برباد نہیں کیا جنرل اسٹور کے پاس کیوں خالی ٹیک لگا کر شوکیش کے اوپر کھڑے ہو کر وہ مطلب کہ اپنا وقت برباد نہیں کر رہے ہوتے وہ گلی کے نیچے بیٹھ کر مطلب کے چار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کا وقت برباد نہیں کر رہے ہوتے وہ بستر مطلب فضول پڑے, پڑے پڑے پڑے پڑے اپنا وقت برباد نہیں کر رہے ہوتے بڑے کیلکولیٹرڈ لوگ ہوتے ہیں ٹائمنگ کے ساتھ سوتے ہیں ٹائمنگ کے ساتھ اٹھتے ہیں ٹائمنگ کے ساتھ نکلتے ہیں دو پانچ دس پندرہ بیس منٹ گیپ کے ساتھ ڈیفینےٹلی ایک چیز ہوتی ہے لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو پک کرتے چلے جائیے ایسے لوگ آپ کو بڑے میچور ملیں گے کام کے ملیں گے اور یہ دنیا میں بھی آپ کو ایسے لوگ کامیاب ملیں گے جو بھی اس وقت کامیاب جن کو آپ کامیاب سمجھیں اگر ان کامیاب لوگوں کو اگر آپ ان کو لیں گے تو آپ کو ان کی زندگی بڑی شیڈولڈ ملے گی بڑی جدول کے ساتھ ملے گی اور بڑے نپے تولے انداز میں ہی آپ کو ملیں گے اور یہ یہاں ہوا اینکی پنکی کرتے ہوئے نہیں ملیں گے یہ آپ کو چھتوں پر چڑھ کے پتنگ اڑاتے ہوئے نہیں ملیں گے یہ آپ کو کہیں بیٹھ کے شطرج اور تاش و لڈو کھیلتے ہوئے نہیں ملیں گے یہ یا کو گلی کچوں میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ گپے شپے مارتے ہوئے اور فضول قسم کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے وقت وبا کرتے ہوئے نہیں ملیں گے اگر یہ کہیں کھانے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے وہاں بھی کام کی باتیں ہو رہی ہوں گی اور مطلب پروگرسو ڈسکشن کر رہے ہوں گے یہ بہت خوبصورت چیز ہے ہمارا اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ حسن اسلام سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے یعنی جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے اتنی خوبصورت اور اتنی جامع حدیث ہے اپنی زندگی کو بہتر اور میچورڈ بنانے کے لیے بیٹھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے, لمبے لمبے ہوتے ہیں رات رات بھر بیٹھے ہوئے یہ مطلب کہ وہ گلچڑ ہو رہا ہوتا ابھی جیسے آپ کے یہاں رات کو نائٹ میچوں کا ایک سلسلہ رہتا ہے کیا یہ نائٹ میچ بھائی ان کی کیا زندگی کا مقصد ہے نماز پڑھی نہیں پڑھی کچھ بھی نہیں رات کو 11 12 بجے جمع ہوں گے ناجائز حرام کنڈا لگائیں گے یہ بجلی کا اور اتنے بڑے بڑے لائٹر جلائیں گے اور جناب گلیوں کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہوں گے او او ہو رہا ہوگا رات کو تین تین چار چار بجے تک کرکٹ کھیلیں گے اور ان کو دیکھنے والوں کی بھی تعداد کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے یہ تو 11 گیارہ بائیس لڑکے ہوتے ہیں باقی اس کے علاوہ تو وہ اتنے سارے خلی دیکھنے والے ہوتے ہیں حسد بڑی نظروں سے دیکھتے ہیں پھر ٹیمیں ہو یہ سارا نظام آپ کو پتا ہے تو پھر یہ پوری زندگی اپنی تباہ و برباد کرنے کی طرف باہر ہے پھر دوسرا یہ کہ گلی میں کھیل کر یہ جو کتنوں کی نیندیں برباد کر رہے ہیں پھر کتنے حق العبد بندوں کے حق تلف کر رہے ہیں ذرا غور کیجیے بلا اجازت شرعی مسلمان کو ایزا دیتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ اور بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ایزا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو ایسے لوگ کیا, کیا اپنی زندگی میں کوئی پروگرسو ورک کریں گے آئیں گے پھر کھائیں گے پیئیں گے اور آندھے منہ سو جائیں گے پھر ان کو اٹھا تو اٹھیں گے نہیں آفس کی چھٹی کام کی چھٹی کاروبار کی چھٹی تعلیم کی چھٹی مدرسے کی چھٹی طرح طرح کی پھر چھٹیاں کرتے رہیں گے عموماً دینی ماحول سے وابستہ افراد کی یہ کم ملے گی لیکن اب مطلب غفلت تو غفلت ہے جس کے پر جس پر بھی تاری ہو جائے اس پر بھی چھا جائے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے اخلاف رحیمہ محمود تعالیٰ یہ اپنی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے چنانچہ امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں یہ جو ڈیلی بیسس صبح و شام یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو پیجز ہیں یوں سمجھو کہ ہر آنے والا دن ایک بلینک پیج ہے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے یہ ہے ہر آنے والا دن بلینک پیج ہے ہر آنے والا گھنٹہ بلینک پیج ہے کیا لکھ رہے ہیں اس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو یار کتنا کلام ہے یہ کتنا وزن دار کلام ہے یعنی پورے 24 فور آور آپ کے گزر گئے اور وہ گزر گئے اور اس میں کوئی نیک کام سے اگر وہ خالی ہو گیا تو ندامت ہوتی ہے دیکھیں میں آپ قرض کرو پلیز تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا جی آپ جی آپ کی توجہ چاہوں گا پلیز تھوڑا سا آپ جتر خان تو بیٹھے ہیں چائے کا پیالہ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو وہ بھی رکھتے ہیں پلیز دو منٹ میری بات سنیں دو منٹ یہ محاورتن ہوتا ہے یہ جو چوبیس گھنٹے ہے نا 24 آور یہ اللہ تعالی نے اکول تقسیم کیے ہیں مساوی تقسیم ہے کسی کو چوبیس کسی کو پچیس کسی کو تیئیس نہیں ملے کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بوڑھا سب کو اکول تقسیم ہوئے 24 آور چوبیس گھنٹے چوبیس ساعتیں اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ان گھنٹوں کو کہاں یوٹیلائز کرتا ہے یوں سمجھیے کہ ان کو بھی چوبیس ڈائمنڈ ملے ان کو بھی چوبیس ڈائمنڈ ملے, ملے ان کو بھی ملے مجھے بھی چوبیس ڈائمنڈ ملے اب میں ڈائمنڈ تو پتھر ہی ہے اسٹون ہی ہے اب میں اس پتھر سے بادام توڑتا ہوں گیا پرندہ اور ہو آتا ہوں گیا جو اس پتھر کو میں کیا کرتا ہوں اس پتھر سے میں کنچے کہہ گا کیا کروں گا اس پتھر سے اس پتھر کا کیا استعمال کر رہا ہوں کہ اس پتھر کو میں یوٹیلائز کروں گا بہتر سے بہتر جو قیمت مجھے اس پتھر کی ملے گی بہتر سے بہتر انداز پتھر کا ملے گا کیا کروں گا میں اب یہ یوٹیلائز کیا ہے ڈیفینے آپ دیکھیے یہ نا یہ یوٹیلائز ہو رہا ہے یہ ایک وقت ہے امیر اللہ سنت کے یہ ایک وقت ہے پریکٹیکل چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کھانے پر بیٹھے ہوئے ابھی یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے ٹائم کو کھانا کھا رہے ہیں یہی گھنٹے یہی سات یہی سانسے کسی کو دے کر بھی کھانا کھا رہے ہیں مسکرا دیا اس کا دل خوش ہو گیا ثواب کما ان یاد اب کوئی آیا اس کو نوالا کھلا دیا یہی سیم ٹائم کے اندر ایک وقت کے اندر مطلب دس قسم کے فائدے اٹھا کر ہم نے مطلب اپنے اس جو لمحات ہیں ان کو انمول کیا ان کو قیمتی بنایا یعنی یہی پتھر ہے اچھے دام بک رہا ہے لیکن اگر میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں تو یہ ایک کروڑ کا بکے گا اور کوشش کروں گا تو دو کروڑ کا بکے گا تو جو زیادہ بکے بیچے گا اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا بولو گے نہ یار ہی از اے پرسن یار یہ عقلمند آدمی ہے یہ یار سمجھدار آدمی ہے یہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے آپ اس کو کتنے القاب سے نوازو گے وہ جو یہی اپنے وقت کو برباد کر دے گا وہ اس کو کون سمجھدار کرے گا تو میرے مٹھے اور پیارے اس بھائیو یہ ارض کرنے کا مقصد ہے آگے بڑھتے ہیں حضرت اللہ عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو ایک مرتبہ کسی نے ارض کی یا امر یہ کام آپ کل پر موخر کر دیجئے گا کل کر لیجیے گا شاط فرما میں روزانہ کا کام ایک دن میں با مشکل کر پاتا ہوں دیکھیں یہ بھی تو مصروف لوگ ہیں میں روزانہ کا کام ایک دن میں با مشکل کر پاتا ہوں اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑوں گا تو پھر دو دن کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا تو انگلش میں ہے نا محاورہ مورو نیو کم ڈو یو ورک کل نہیں آتی کل یہ انسان کی زندگی کا ایک دھوکا ہے پھر کر لوں گا بعد میں کر لوں گا ٹال مٹول سستی کاہلی یہ ایک ہماری زندگی کے ایک ایسے لفظ ہیں جو ہمیں دھوکے میں رکھتے ہیں ٹائم پاس ٹائم پاس ڈو یو مین ٹائم پاس ٹائم پاس کس کو بولتے ہیں ٹائم بھی کو پاس کرنے کی چیز ہے ٹائم کیا مطلب فٹ بال ہے جو پاس کریں گے آپ کسی کو نہیں ٹائم نہیں پاس کیا جاتا ٹائم یوٹیلائز کیا جاتا ہے ٹائم کو مطلب کہ استعمال کیا جاتا ہے یہی وقت ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنے لیے کوئی ڈائریکشن دیتے ہیں دیکھئے یہی وقت ہے اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اب ہم جو اس وقت وہ کر رہے ہیں یہ بھی ایک ٹائم ہی گزار رہا ہے نا ہمارا ٹائم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اسی طرح اگر کوئی کسی ایسے چینل پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر گناہ ہو رہے ہوں گے فور ایگزامپل میوزک ہو رہا ہے اور بے پردہ عورتیں اور بھی غیر شریک چیزیں ہیں فار ایگزامپل ٹھیک ہے نا تو یہی آٹھ بج کر اٹھائیس منٹ جو اس وقت بج رہے ہیں یہ آٹھ بڑھ کے منٹ انتیس منٹ ہو گئے ٹھیک ہے یہ ایک منٹ گرا نا میری زندگی کا یہ ایک جو منٹ گرا آپ اس وقت جو مدی جین میں بیٹھے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیٹھنا جنت کے راستے پہ لے کے جائے گا سیم ٹائم جنت کے راستے پہ جائے جا رہا ہے اور بعض اوقات سیم ٹائم جہنم کے راستے پہ جایا جا رہا ہے وہی سیم سانسیں ہیں وہی سیم گھریاں ہیں سیم وقت ہے سی یوٹیلائز استعمال کیا ہے استعمال کیا ہے بھائی یہ مین چیز ہے یہی مین کانسپٹ ہے جو مجھے آج کے اس سلسلے میں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کی اپنی عمر کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے ایک شخص برف بیچ رہا تھا آئی سیل برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگلا جا رہا ہے اب تھوڑا سا تصور کیجئے ایک شخص ریڈی ہے ہاتھ گاڑی ریڑی ہے اس کے اوپر برف کی سیل لیے جا رہا ہے تیز دھوپ پڑ رہی ہے اب برف تو پگلے گی نا ڈیفینے برف نے تو پگھلنا ہے وہ برف جب پگل رہی ہے اس کی تو پگھلتی برف اس وقت یعنی یہ برف اس کے لیے اس وقت یہ مطلب مفید ہے کہ کوئی آئے اور بولے کہ جناب جب سو روپے کی برف دینا پچاس روپے کی برف دینا پانچ سو روپے کی برف دینا اس طرح برف لے کر اس نے بارہ سو روپے کی برف اور پندرہ روپے کی بیچ دی یہ ہو گیا اس کو فائدہ ہوا اب یہی بارہ سو روپئے کی برف میں چار سو روپئے کی برف پگھل گئی اس کا نفع تو پگھل گیا نا آٹھ سو کی برف پگھل کے کسی نے لی نہیں تو اب ایسا شخص کیا کہے گئے لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے میرا بارہ سو کا برف پگھل رہا ہے خرید دو اس کا استعمال ہو جائے تو جس طرح برف فروش کو اپنے سرمایہ کے پگھلنے کا احساس کیا ہمیں ہماری زندگی کے پگھلنے کا احساس ہے جس طرح برف اس کا کیپیٹل ہے اس طرح ہماری سانسی ہمارا کیپیٹل ہمارا راس المال ہے کیا ہمارا اس کا احساس ہے یہ ایک کوشچن مارک ہے میرے میٹھو پیارے سائیں بھائیو جو فونوں پر لگے رہتے ہیں جو سوشل ویب سائٹ پر لگے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں رات رات بھر لگے رہتے ہیں دن دن بھر لگے رہتے ہیں روزوں میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کے پاس جیسے کہ کوئی کام نہیں ہے یعنی ایک شخص روزے میں ٹائم پاس کرنے کی باتیں کرتا ہے کیا میں تو عقل کام نہیں کرتی روزے میں کیا ٹائم پاس ارے روزہ ہے اس وقت عبادت کے اور بندہ مطلب کے اس کی طرف جائے اسی عنوان پر ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں آئیے دیکھتے ہیں کلیمہ پڑھتا ہے تصویر وغیرہ پڑھتا ہے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ سو جانا چاہیے ظہر کی نماز پڑھا اور قرآن پڑھے وقت گزر جائے گا اور پھر اس کے بعد اثر کے بعد خریداری کر لیں اپنے اپنے مشاغل ہیں اپنی اپنی ہابی ہے کہ کوئی سو جاتے ہیں کچھ نماز قرآن پڑھتا ہے رشتہ بت گزر جاتا سو کے اٹھ جاؤ دو تین بجے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے نماز پڑھنی ہے اور پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے انٹرنیٹ ہے آج کل میں انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں اپنے موبائل پہ باہر ہے تو موبائل ہے گھر میں ہے تو لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے پتنگ اڑاتے ہیں اس کے علاوہ موبائل پہ لگ گئے گیم کھیل لی دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں پتنگ اڑاتے نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں بس یوں ہی دن گزر جاتا ہے ہمارا تو زہر کی نماز پڑھ کے پھر آ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں آپس میں چٹ پٹی باتیں کر کے ٹائم پاس ہو جاتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تفریح کرتے ہیں بعض وقت کبھی کس کے ساتھ مستی مزاق کر لی کبھی کس کے ساتھ ایسے ٹائم پاس ہو جاتا ہے سوئی بھی پڑھتے رہسر شریف وغیرہ پتا نہیں چلتا ٹائم پاس ہو جاتا ہے بائک لی گھومنا شروع ہو گیا بس سو کے دوستوں میں جا کے اپنا ٹائم پاس کرنا ہے کسی نہ کسی طرح سے کی نماز پڑھ کے ٹی وی دیکھ لیا قرآن پڑھ لیا یا سو کا نیند آ گئی تو پھر کے ٹائم دوستوں میں نیچے جاتے ہیں میں گھر والوں کا کام وغیرہ ہوتا ہے وہ کام میں ٹائم نکل ہی جاتا ہے دوستوں میں آ جاتے گھر کا کام ہوتا ہے گھر کا کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں نماز پڑھ کے آنے کے بعد کے بعد اپنا کام شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا کسی کا کچھ کام ہوتا ہے کسی کا کچھ کام ہوتا ہے کچھ شوق گزارتے ہیں کبوتر اڑاتے ہیں اپنا شوق ہے باقی پتنگ زیادہ ہیں رمضان میں تو مطلب ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے پتنگ کا ہر کوئی پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے بھرے سے بھرا چھوٹے شروع کرتے ہیں پتنگ پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ عجیب بات کر گئے کہ پتنگ سیزن ہے کیا واقعی رمضان پتنگ سیزن ہے اچھا سیزن ہے عروج مل رہا اس کو اچھا پتنگ چلے سنیں پھر پتنگ کے متعلق سن لیتے ہیں اے روزے میں پتنگ اڑا کر ٹائم پاس کرنے والوں آپ کیا سمجھ رہے ہو پتنگ کیا ہے میرے آقا آگ کا امام دماغ سنت فرماتے ہیں پتنگ اڑانے میں وقت اور مال کا ضائع کرنا ہوتا ہے شارٹ شارٹ بات کروں گا آگے بڑھتے جائیں گے پتنگ اڑانے میں وقت اور مال دونوں کا ضائع کرنا ہوتا ہے یہ بھی گناہ ہے گناہ کے آلات یعنی پتنگ ڈور بیچنا بھی منع ہے یہ ایک بات ہوگی پتنگ سے جو خوف خدا والے سمجھدار اپنی زندگی کا احساس کرنے والے جو ہوں گے وہ میں امید کرتا ہوں لے رہے ہوں گے دوسری بات پتنگ بازی کرنے والوں کی خدمتوں میں مدی التیجہ ہے کہ اس سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں پتنگ بازی میں اخروی نقصان تو ہے ہی اس میں دنیاوی طور پر بھی ہلاکت کا سامان ہے چھت سے گر جاتے ہیں تاروں میں جیسے کہ بعض شہروں کے وہ دھاتی تار استعمال کرتے ہیں اس سے گردنیں کٹ جاتی ہیں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اور بھی بہت سارا مطلب پھر پتنگ اڑاتے ہیں یا جو کچھ کریں کیا پتا اللہ نہ کرے گانے بازے بھی بجاتے ہوں اور کیا پتا چھتوں کے اوپر بدریگائیاں بھی ہوتی ہوں لڑکیاں بھی چڑھتی ہوں گی پتنگ بازی کرتے وہ, وہ... ماض اللہ تو بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یار کیا ہو گئے ہم کو یار سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو ارے چھت پر لڑکے چڑھے ہوئے ہیں اور ساتھ چھت پر لڑکیاں چڑی ہوئی ہیں اور ایک کو سریاں بجا رہے ہیں آوازیں کس رہے ہیں اور ماں باپ آپ نیچے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں چھت پر گلی کے کونے پہ کیا کر رہے ہیں آپ بولا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو سمجھاتے ہیں سمجھاتے ٹھیک ہے سمجھائیے سمجھانے کا فیصلہ بند کیجیے گا اور کتنا سمجھاتے ہیں کتنا روکتے ہیں اس کا فیصلہ بھی آپ کر لیجیے کل بھروسے قیامت ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کل بھروسے قیامت ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کل بھروسے قیامت ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا ہمیں مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سوچ لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی بچیاں چھت پر کیا کر رہی ہیں اے میری اسلامی بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کوئی شرم و حیا کی چادر کو اتار کر کہاں پھینکتی ہے آپ نے آپ کو کیسا آپ کو کیسے مطلب کہ آپ کی حیا گوارا کرتی ہے اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والی ہو آپ بے پردگی کیسے کر سکتی ہو اے مون عائشہ صدیقہ رضی ربی اللہ تعالیٰ خطیط القبرہ رضی اللہ تعالی عائنہ اے او محت کی سے محبت کرنے والی اے بی, بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنا سے محبت کرنے والی ہو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنا سے محبت کرنے والی ہو آپ کو بے پردگی کیسے مطلب کہ آپ کی مطلب یہ لڑکیاں کیسے ہارا ہوا ہاؤ کین اس طرح کیوں گلی کچوں میں آپ گھومو پھرو اور لڑکے گھمے پھریں اور مطلب ایک دوسرے کو اشارے بازی ہو رہی کس نے آپ کا یہ ذہن کے اندر معاذ اللہ یہ گندگی بھر دی ہے اس کو, کو نکالیں بھی زندگی سے اگر یہ ٹی وی کے ذریعے ہے یا میگزین کے ذریعے ہے فلموں کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے ہے یا آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کے ذریعے ہے کسی چیز کے ذریعے میری اسلامی بہنوں پلیز اپنی قبر اپنی آخرت کو کیوں دا پہ لگاتی ہو اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں کیا روزہ اس لیے رکھا کہ آپ گناہ کر کے ٹائم پاس کریں گے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ ٹائم پاس کریں گے اپنے وقت کو برباد کر کے ٹائم پاس کریں گے شروع میں کتنی خوبصورت باتیں آئیں گی آپ نے دیکھا دور شریف پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں گھر کے کام کاج ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے اگر کوئی ماننے ہی نہیں ہے سو جاتے ہیں سو جائیے گناہ سے تو گناہ کرنے سے تو بہتر ہے بندہ سو جائے اور سونے میں بھی عبادت تو قوت پانے کی نیت کریں گے تو ان سونے میں بھی نہیں کی سونا بھی عبادت ہو جائے گا جبکہ کوئی مانے شرعی نہ ہو کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو یہ تو عجیب ہے پتنگ بازی رمضان مبارک میں پتنگ بازی کا کیا رمضان مبارک میں تو آپ کہہ رہے پتنگ کا سیزن آ گیا رمضان مبارک میں تو ما شا... ما شا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کا موسم آتا ہے موسم میں بہار آتا ہے نماز پڑھنے کا موسم میں باہر آتا ہے تو یہ کیسا عجیب ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں صل کیونکہ گھر میں بندہ بور ہو جاتا ہے چھتوں پہ جاتے ہیں پتنگ اڑاتے ہیں ٹائم پاس بھی ہوتا ہے دوستوں سے پتنگ لڑاتے ہیں پتنگ ہی زیادہ اڑاتے کام تو ویسے بھی ہوتا ہے آفسوں کی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے تو پتنگ کی طرف آ جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہاں وہ شوق ہوتا ہے وہ ٹائم پاس کیا ہوتا ہے ان کا رہتے بھی رمضان کے بھی بنا وہ پتنگیں اڑاتے ہیں یہ زیادہ ہوتا ہے وہ روزے ہوتا ہے اسی لیے ٹائم پاس ہو جاتا ہے پتنگ لے رہے ہیں اور میرا بیٹا بہت شوق سے اڑاتا ہے میں بھی اڑاتا ہوں میں اڑاتا ہوں تو بالکل سکھا رہا ہوں میں نہیں نہیں اس کی خاص نہیں ہے بس یہ کہ تھوڑا سی ایکٹیویٹی بچوں کی آج کل اسکول کالج بند ہے تو اس وجہ سے یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ٹائم پاس ہے اور چھٹیاں بھی بچوں کی اگر اسکول کھلے ہوتے تو پھر بچے پڑھائیوں میں لگے ہوتے ہیں تو اس وجہ تو وہ اپنا اسی کے اندر پاس کرتے ہیں یہ تو ہزار بندے ہیں ایک بندہ ایک قرآن کریم کے ہر ہر حرف پر ایمان رکھنے والوں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی کوشش کیجئے عمر عزیز کے انمول ہیرے پتنگ بازی کھیل تماشوں میں برباد مت کیجئے خدا کی قسم ہمیں دنیا میں کھیل کوت کے لیے نہیں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ پارہ ستائیس سورة و ذاریات آیت نمبر چھپن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِي عَبُدُونَ ترجمہ کنز و لیمان اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی میں نے جن اور آدمی بنائے کہ میری بندگی کریں ترجمہ کنزول ایمان کہ میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں اسی طرح پارہ اٹھارہ سورت و آیت نمبر ایک سو پندرہ میں اللہ تعالی اشار فرماتا ہے اف حسیب تم انما خلک نا کم اب ون کم الرجمہ کنزول ایمان تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں اس آئت مبارک کہ تحت صد الفاظل نئی مد مراد آبادی الرحمۃ الحادی قرآن پاک کی تفسیر خزان العرفان میں فرماتے ہیں اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا یعنی بدلہ دیں تو اب یہ پتنگ بازی اور اس میں مطلب بالکل کہ فیملی شو ہو گیا تو درست نہیں ہے ہمیں تو ان دنوں میں قرآن پڑھنا چاہیے اللہ تبارک وطالیہ کا ذکر کرنا چاہیے کیا آپ پر اب لوگ میں نماز پڑھی کیا آپ پر آپ کی زندگی کی نمازیں قضا نمازیں نہیں ہیں کیا قضا نمازیں نہیں پڑھیں گے جب فرض علم نہیں سیکھیں گے اپ بولو یار تھوڑا یا ہم کو مطلب اپ تو ہر طرف سے گھیرتے ہو میں گھیر نہیں رہا ہوں اپ کو اپ بولو یار آپ ہم تفریح نہ کریں جب گناہوں بری تفریح کر رہا اور پھر غفرت کے ساتھ جینا مقصد حیات کو چھوڑ کر جینا دیکھیں یہ باتیں تو میں جو کر رہا ہوں لینے والے لے لیں گے میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں لینے والے لے لیں گے ہو سکتا ہے کہ آج یا کل تک ہمیں میسج اور کالے آ جائیں کہ ہمیں مطلب اس اتنا اندازہ نہیں تھا کہ زندگی یوں ضائع ہوتی ہے اور پتنگ کی یہ تباہی ہے اور یہ گناہ ہے اور اس طرح کا انداز ہوتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس طرح زندگی گزاری ہمارے رب کے یہ ارشادات ہیں اور ہمیں مطلب کہ کھیل کود کے لیے نہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہم مطلب آج کے بعد اپنی زندگی با مقصد گزاریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے میسجز اور کالز آ جائیں کہ جنہوں نے کہہ دیا ہوگا آج کے بعد ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے نہیں ہم یہ رمضان کی راتیں کرکٹ کھیلنے کے لیے ہیں کیا یعنی پورا سال نہیں ہے یہ یار نائٹ میچ رمضان کی راتوں میں نائٹ میچ واٹ اٹ از اور رمضان میں مطلب پتنگ پتنگ بازی سیزن بنتا جا رہا ہے آپ روکیے نا پلیز روکیے میرے مزے چینل کے ناظرین میرے خالی بولنے سے کیا ہوگا اب آپ جیسے کہ نماز کے لیے جائیں گے ترابی کے لیے نکلیں گے نا ایشا پڑھ کر آپ اس کو تھوڑا سا ڈسکس میں دیجیے اور اس کو نکی کی دعوت کے طور پر لیجیے اپنے علاقے کے اندر اس کو تھوڑا سا ڈسکس میں لیجیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے مطلب یہ کیوں ہم گناہ کر کے ٹائم پاس کریں ہم کیوں یہ فضولیات کے ساتھ ٹائم پاس کریں تھوڑا نکی کی دعوت دیجیے لڑائی جھگڑا نہیں نارملی نکی کی دعوت دیجیے برائی سے منع کیجیے ہمارا منصب ہے ہماری ذمہ داری ہے امرو نہیں اور یہ وہ کام ہے جو ہم نظر انداز کر گئے اگنور کر گئے اور چھوڑ حالات ہمارے سامنے اور زیادہ نہیں ہوتی زیادہ لوگ یہاں پہ کرکٹ کھیلنے میں وقت گزارتے ہیں جب اثر کی نماز اصر کی نماز سے پہلے شروع کرتے ہیں پھر جب اصر کی نماز ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ کرکٹ شروع کرتے اور مغرب سے پہلے تک دس منٹ پہلے تک وہ کرکٹ کھیلتے ہیں زیادہ تر اس علاقے کا یہ رجحان ہے کبوتر وغیرہ یا پتنگ بازی بہت کم ہے یہاں پہ کوئی کرکٹ میں تو کوئی کس مصروفیات میں کوئی کس مصروف یاد میں پتنگ اڑاتے ہیں کبوتر اڑاتے ہیں کبھی لوڈو کھیل لیا ٹائم پاس کرنے کے لیے سوتے رہتے ہیں زیادہ تر لوگ تو اس کے علاوہ میچ کھیلتے ہیں کبھی بائک پہ چلے گئے کہیں تو کبھی کسی دوست کے پاس چلے گئے بس کبوتر وغیرہ اڑتے ہیں پتنگ اڑاتے ہیں جیسے کہ کبوتر اڑانا ہو گیا یہاں پر پتنگ اڑانا ہو گیا میچ کھیلنا ہو گیا پارک میں بیٹھ کے باتیں ہو گئی دوستوں کا ٹائم پاس ہو گیا یہ ایکٹیویٹی یہاں ہوتا ہی رہتے زیادہ تر توڑ کے بیٹھے رہتے گھر کے نیچے کے ساتھ کیرم بھی کھیلتے ہیں اپنا اسنوگر بھی کھیلنے جاتے ہیں پتنگ بازی ہوتی لیکن وہ زیادہ تر اتوار والے دن ہوتی ہے پہلے تو زہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوست یار کے اٹھتے ہیں تو دوست سونا اسی میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے گزر جاتا ہے نہیں نہیں زیادہ تر کرکٹ پہ رجحان ہے دوست یار جو ہے وہ سارے کرکٹ کھیلنے والے ہیں اور ہمارا گروپ ہے پورا میچ ڈے میچ یا سب طریقے سے کھیلتے رہتے ہیں تو زیادہ تر رجحان کرکٹ کی طرف ہے اگر میں گھر پہ ہوں تو باہر نکل رہا ہوں اس میں دیکھتا ہوں اگر دوست یار بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم پاس کر لیتا ہوں اگر کوئی اس میں ٹائم پاس کر لیتا ہوں جو گیم آتا ہے وہ گیم کھیلتا ہوں اب ایسا ہوتا ہے سستی آتی ہو تو سو جاتا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے مگر زیادہ یہ ہے کہ جو بندہ کھیل کھیلتا ہے پھر اسی میں چلے جاتا ہے کلب کے اندر ٹیم پاس ہو جاتا ہے زور کے بعد اکثر جو کبھی دوستوں کے پاس جانا ہو جاتا ہے لیکن عام طور پہ جو ہے انٹرنیٹ یوز کر کے اس سے ٹائم گزار لیا جاتا ہے سوشل ویب سائٹ کیونکہ وہ ذرا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پورے دن کی ٹائڈنیس ہوتی ہے تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے اور وہ آسانی سے گزرتا ہے یا کبھی جو ہے نا کوئی بکس وغیرہ پڑھ لیجا زور کے بعد زور کی نماز پڑھنے کے بعد یا تو میں کہیں گیم زوم پہ چلے جاتا ہوں یا اسنوگر میں کھیل کے ٹائم پاس کر لیتا ہوں تھوڑی سی شام ہو جاتی ہے دھوپ ڈھل جاتی ہے تو پھر میں کرکٹ کھیل لیتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ اس طریقے سے میں اپنا ٹائم پاس کر لیتا ہوں کرکٹ فٹ بال گیم یا لٹو کنچے جو بھی دوست آ ہیں جو مشورہ دے دیتے ہیں وہی ہم لوگ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ دیکھا گیا کہ شام کے ٹائم کی نماز کے بعد فارغ ہو کر کرکٹ وغیرہ کھیل لیتے ہیں دوپہر میں لوگ نیٹ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے شہری وغیرہ میں ریکٹ وغیرہ کھیل لیتے ہیں مختلف گیم ہیں لوگ گزارا کرنے کے لیے اس پہ توجہ دیتے ہیں کتنا عجیب ماحول بن گیا سمجھ نہیں آ رہا کہ جو اس وقت جو میں لے کر بیٹھا ہوں یہ سارا میٹر کیا مطلب کہ اس میں کیا ہم کوئی چینجز لا سکیں گے آپ کو لگتا ہے یہ جو رجحان ہے کبوتر بازی ہر اللہ کے میں نہیں ہو تو میں نہیں کہتا ہر اللہ کے قبور بازی ہوتی ہوگی کہیں پتنگ کہیں کبوتر تو کہیں کرکیٹ تو کہیں بھی. کیا کبھی کیا کبھی کیا کوئی بلیٹ تو کوئی اسنوکر تو کوئی کیا گیم کوئی کیا گیم وہی وہ لیکن آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اثر پر کے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کوئی ذکر کار کر رہے ہوتے ہیں کوئی ان میں دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور یوں کر رہے تھے یوں کر رہے تھے ایسے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے اور یہ جی جنرلی آپ بھی دیکھتے ہو گے تو کیا آپ, آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی چینجز لا سکیں گے اتنا جو کریز ہے جو معاشرے میں فل کریز ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو پھر آئیے میدان عمل میں نکی کی دعوت دیجیے سمجھائیے سکھائیے اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے محبت سے پیار سے آج کچھ چینجز آئے گی کل اور تبدیلی آئے گی آئندہ سال ہو سکتا ہے اور تبدیلی آ جائے گی تھی سمجھاؤ گے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا آپ سمجھائیے آئیے کال لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام امام بتاری ہے نورانی مسجد بابل سے بات کر رہا ہوں میں ابھی کامیاب راستہ آپ کا دیکھ رہا تھا تو ابھی وہ مدنی چینل میں دکھا رہے تھے کہ پتنگ اڑانا حضول فضے تو انشاءاللہ اللہ آج کے بعد میں پتنگ بازی نہیں کروں گا اور آپ میرے لیے پاپا سے کہیں کہ دعا کریں انشاءاللہ شاء آج نہیں کروں ماشاءاللہ صبح السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیے یہ ہے نا نتیجہ سمجھاؤ گے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے ایک بار پھر عرض کر دو ماشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پیار استائم بھائی اللہ آپ کو, کو استقاعمت دے پتنگ اڑانے میں وقت و مال کا ضائع کرنا ہوتا ہے یہ بھی گناہ ہے اور گناہ کے آلات یعنی پتنگ ڈور بیچنا بھی منعہ ہے یہ میں یہ رسالا پورا بسنت میلہ اس کا مطالعہ کریں اس میں پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے جو اب میلے کی صورت آپ اختیار کر رہے نا بہت نقصانات ہیں اس کے اور شرح ہے کام ہے اور یہ میں ایک گسا انمول ہیرے سے آپ کو کچھ ارض کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ہم اپنی زندگی کی اپنی عمر عزیز کی قدر کریں اپنی سانسوں کی قدر کریں اسے فضولیات اور گناہوں برے کاموں میں ضائع نہ کریں آئیے کچھ کالس دیتے ہیں پھر باپا کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک یہاں پر پیر ہیں جو اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ میرے سوئے ہوئے ہی میری فجر کی نماز ہو جاتی ہے وہ صبح تقریباً دس بجے اٹھتے ہیں براہ کرم اس پر ہماری رہنمائی فرمائیے گا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ تو سوئے ان کی فجر کی نماز ہوتی ہے اگر کوئی کہیں تخت پر بیٹھا ہوا بھی کہنا کہ میری فجر کی نماز مکے میں ہوتی ہے زور کی نماز مدینے میں ہوتی ہے عصر کی نماز بغداد میں ہوتی ہے مغرب کی نماز میری اجمیر میں ہوتی ہے اور عشاء کی نماز میری کہیں اور ہوتی ہے تو بھی نام مانی جائے ہماری شریعت نے اس طرح کی چیزوں کی کوئی اجازت نہیں دی ہے اور ایسا شخص بالکل غلط ہے جو سوتے سوتے نماز بیت یوں قزا کر دو بولے کہ میری یہ ہو جاتا کھانا کھانے کہاں خان جاتے ہیں کبھی بولا کہ بگتاد میں کھانا کھانے گیا ہوں اجمیر میں کھانا کھانے گیا ہوں اور آپ کے سامنے پورا دن یہ بگڑ کھانے گئے رہتا ہو کھانا کھانے کے لیے یہی چاہیے اور ایک سے ایک آئٹم چاہیے اور نماز کے لیے کہیں کہیں جا رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہے دو گوسلہ پن ہے بالکل غلط اور جھوٹی باتیں نماز جیسی نماز فرض ہے ویسی نماز فرض ہے اور بلا اجازت شرعی جماعت ترک کرنا حرام ہے ناجائز ہے. اللہ تعالی ہمیں دھوکے بازوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کا جذبہ تھا فرمائے اگر کوئی امپورٹنٹ کال نہ ہو ہے کہ کال ہے اچھا ہمیں باپا کی طرح جانا تھا چلیں چلا دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو دعا فرمائے اورحمۃ اور اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت فرمائے ان کا سایہ دراز فرمائے اور ان کے آنکھوں کے روشنی آنکھوں کا نور بہتر فرمائے اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ ہم سب کے مریضوں کو شفاتہ فرمائے اور ہم سب کی جملہ پریشانیوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے آمین بجا نبی کی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے چلتے امیر السلب کی طرف